یا آج کی خواتین کو بھی لاگو ہو بیسیکلی ہماری بہن نے جو حوالہ دیا ہے وہ 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے وہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی علیہ وسلم اپنی خواتین سے کہہ دے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے پردے کے لیے تاکہ ان میں ان کے مراتب کی کیوںکہ بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں غور یہ کرنا چاہیے جیسے میری بہن نے کا اس دور کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم نبی ہیں ان کا فرمان اب کیا تک رہے گا اور ویسے بھی پردے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و سورہ سوریہ عمران آیت نمبر فورٹین میں زینت کہہ رہے ہیں خوبصورت کہہ رہے ہیں یعنی کہ عورت خوبصورت ہے پھول ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عورت اگر پھول ہے تو سورہ نحل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کی فطرت ہے وہ پھول پر بیٹھے گی تو اس پھول کو ویسے بھی کور ہونا چاہیے نہیں تو پھر یہ مکھیاں تو بیٹھیں گی تو یہ لا آف نیچر اللہ بتا تعالیٰ یعنی یہ پردہ جو ہے وہ تمام مومنات کے لیے قیامت مکی صاحب یہ بات فرمائیے اب ہم چونکہ وہ ڈسکس کر چکے کہ اہل عرب میں کیا معاملہ تھا خواتین کے ساتھ اس کے بعد جو فضیلت کی اسلام نے جو مراتے بلند کی یہ سب ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب آتے ہیں عصر حاضر پہ آج میل ڈومیننسی کا نعرہ لگتا ہے آج یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق جو خواتین کے وہ غف کیے جا رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے اسٹیٹس کو ایک مرد سمجھتا نہیں ہے مظلوم کون ہے خاتون ہے یا مرد ہے دیکھیں اس میں تو واقعی مظلوم تو عورت ہی ہے हाँ. اور ظالم کون ہے اور ظالم بھی عورت ہی ہے اچھا وہ کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو اچھے اصول عطا فرمائے ہیں جو حقوق عورت کو عطا فرمائے ہیں اس وقت پوری دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر لیا جائے تمام قوانین کو دیکھ لیا جائے ایسے حقوق کسی نے عطا نہیں کیے ہیں پھر ان حقوق کو چھوڑ کر کچھ مغرب زدہ لوگوں کی باتوں کو لے کر آنا کہ جس میں عورت کو بالکل بالکل یعنی ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اپنے کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے اپنی زندگی کے لیے دو کرنے پڑتی ہے یہاں پر مشرقی عورتیں گھر میں ایک شیلٹر میں ہوتی ہے اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا کونر وعلیکم السلام کونر کہاں سے بات کر رہے ہیلو میں جی فرمائیے بیٹا میں آپ کی بات سن رہا ہوں فرمائیے ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی تھی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ مشرقی عورتیں جو ہیں وہ بھی کا شکار ہیں وہ سینٹر میں ہے سینٹر مغرب کی عورت جو ہے وہ بالکل دھوپ میں ہے تو اب انہی کی طرح حقوق طلب کرنا ایک اچھے حقوق کو چھوڑ کر پھر جہالت کے طرف جانا کتنے بڑے غلط بار بات آج جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر کی اس محفل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین آج ہم خواتین کے حقوق پر اور ان کے مقام پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آخر میں تشریف فرمائیں جناب سائیں صاحب مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس بات کا اندازہ کریں کہ مظلوم دراصل کون ہے اور ظالم کون ہے آپ نے فرمایا کہ عورت ہی مظلوم عورت ہی ظالم ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی دیکھیں مظلوم تو میں نے اس اعتبار سے کہہ دیا کہ ایک بہت بڑی اچھی چیز کو چھوڑ کر جو اسلام نے بیچ کی تھی اور وہ یوروپ کی جانب قدم بڑھانا چاہتے ہیں لوگ جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور ظالم میں نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس تح... اس قسم کی تحریکوں کو چلانے والی جو این جی اوز ہیں ان میں عموماً عورتیں فعال کردار ادا کر رہی ہیں اچھا تو اس اعتبار سے عورت ہی ظالم بھی بن رہی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ میرے پاس اس وقت ایک اسٹیٹس موجود ہے میں اس پہ کلام کروں اور وہ بہت فیکس فگرز پہ مبنی کچھ فگرز ہیں جو کہ سات سالہ تاریخ پاکستان کی خواتین کے حوالے سے اس پر بات کریں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں صاحب؟ مظلوم بیسکلی کون ہے اور ظالم کون ہے <تصفح> سر دیکھیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے مظلوم اور ظالم کو ذرا ڈیفائن کروں فرون دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی نمرود بہت بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی شرطاد بہت بڑا ظالم تھا کیا وہ عورت تھی آپ فرون اتنا بڑا ظالم ہے اور بی, بی کو دیکھیں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جنت جا رہی ہیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے امال کیا ہیں اعمال کی وجہ سے ہی آپ ظالم بنتے ہیں امالگی کی, کی وجہ سے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نسا قرآن کی چار سورہ آیت نمبر ہنڈریڈ فور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو جو ایمان لائے امل صالحہ بجا لائے تو میں ان کو جنت میں داخلہ کروں گا تو یہ پتہ چلا کہ عمل کی بنیاد پہ اسلام نے وہ قانون ڈیفائن کر دیا ہے اب اس پہ جو چلے گا تو اس میں اب دیکھیں اسلام میں فائنینشلی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے پورے اسلام اگر آپ سٹڈی کریں آپ عورت کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ جا کر کام کریں لان نقصی کی ساری ذمہ داری مرتے کوئی نہیں بالکل ٹھیک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کپڑا لیکن آپ پوری دنیا میں جا کر یہ اس قانون کو اپلائی کر لیں کہ عورت کو کہا گیا گھر کی ملکہ کون بیٹی چاہے گی میں بسوں کے تھکے کھاؤں اور میں در در جاؤں اور میں نوکری کروں شریعت میں اجازت ہے مجبوری کے تحت اگر وہ خود راضی ہو رہی ہے میاں کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے اور شریعت باؤنڈریز کی لیکن کلچر کیا بن گیا ہے آپ دیکھیں قرآن اور احادیث کی بیوٹی دیکھیں اور اگر آپ زمین کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو یورپ میں تو یہاں تک ہے کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیری کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے جی آپ گھر کی لیز بھرے تو میں یوٹیلیٹیز بھروں آپ بلیو کریں کہ ڈلیوری ٹائم جو ہوتا ہے اس کو تو وہ ٹائم دیا جاتا ہے بیچاری کو اس کے بعد بچہ ڈالا نرسری میں پھر کام کرنا ہے हु. ہمارے اسلام کی سب سے بڑی بیوٹی تو یہی ہے کہ خاتون اپنے گھر میں رہے اگر مجبوری نہیں ہے تو اس صورت میں یعنی وہ بات یہ وہ بیٹی بہن بہو اور ماں کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے یہاں ملتا ہے ایک بات یہ فرمائیں نان نقے کی ذمہ مرتے آ گئی آ گئی عورت کی ذمہ داری وہ گیا جیسا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ گھر کی ملکا ہے اچھا کپڑے دھونا کھانا مطلب کھلانا یا کھانے کی ذمہ داری یہ تمام تر بھی عورت کی آئیں کیونکہ اس میں کلام لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے وہ کرتی ہے تو ایڈیشنلی مطلب جو ہے کام کر رہی ہے دیکھیں احکام دو طرح کے ہیں ایک تو عزرو قضاء کے ہوتے ہیں اور ایک عزرو دیارت کے ہوتے ہیں ضرور خزا سے مراد یہ کہ کورٹ کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے جاری رکھیں گے آپ کی طرف آئیں گے ایک کالو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے دوپہر کی جب نماز پڑھے اس کے پہلے کے منجن کر سکتے ہیں اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہم لکھنؤ سے بول ہندوستان سے بات کر رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ان کے پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں تاکہ پھر ڈسکشن روزہ دار کو زہر سے پہلے زہر کے بعد دونوں ہی میں منجن کا استعمال مکرو ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جا سکتا ہے اور حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ رو سکتا ہے موضوع پہ آتے ہیں کیا فرما رہے تھے تو میں اس کے حوالے سے آپ کا نکل گیا میں بیسکلی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ بنا ہے خواتین کے حوالے سے کہ جو اس کے حقوق جو ہیں اس کا تعین جو کیا جاتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہے گھریلو وہ کہاں تک ہیں ہاں اس کے لیے میں نے کہا کہ احکام دو قسم کے احکام ایک تو قزا کے اعتبار سے ہوتے پوڈ کے اعتبار سے ایک دوسرا تو دھیانت کے اعتبار اور اخلاقیات کے اعتبار سے تو عزرو قزاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے دھو کے دے اچھا اس کے گھر کا کھانا پکا کے دے بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کو پکا پکا کے کھانا دے عورت کو جو ہے وہ کپڑے دے پہننے کے لیے اچھا یہ بات ہے تو مفتی صاحب یہ تو آج تک تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ تو خواتین جو وہ کپڑے بھی مطلب دھو رہی ہیں وہ کھانا بھی پکا رہی ہے بلکہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کپڑے صحیح نہ یا کھانا صحیح نہ پکاؤ تو وہ تو شوہر جو ہے وہ تو بیٹھ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اچھا کیوں کہ نے مرد کے اوپر جو حقوق رکھے ہیں وہ اس کا نام وقت ہے کھانا پینا ہے ٹھیک ہے اور سالانہ پہننے کے کپڑے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مردی تو کتنی ساری چیزیں دے رہا ہوتا ہے تو جب مرد اتنی ساری چیزیں دے رہا ہوتا تو عورت اخلاقن دیاتن اس کے لیکن بار بار عورت پر ذمہ داری اس بات کی نہیں ہے کہ وہ مرد کو کھانا پکا کے دے یا کپڑوں کا جو اس کا انتظام کرے اور مرد بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو کپڑے دینے آپ خانے خانے مردوں کو ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے اسٹیٹس اس کے مقام اور ان کے حقوق کے حوالے سے یہاں پر مفتی صاحب نے اور جناب محمد عیسی صاحب نے بہت گفتگو کی اور انہیں کی بات سے ایک نقطہ میرے ذہن میں ہے کہ خواتین ظالم کیوں اور خواتین ہی مظلوم کیوں ہیں اس کی وجہ ناظرین صرف اتنی سی ہے کہ جب عورت عورت کے گھر میں بہو بن کے جاتی ہے تو سامنے ایک عورت ہی سانس کی صورت میں اس پر زیادتی کیا کرتی ہے جب عورت ایک بہو بن کر ایک گھر میں جاتی ہے تو سامنے ایک عورت ہی نند اور بھاوج کی صورت میں اس کے اوپر جادتی کیا کرتی ہے جب ایک عورت ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جایا کرتی ہے تو وہاں پر نظرین ایک عورت ہی جو ہے اس کا جینا دوبھر کر دیا کرتی ہے تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کہیں کہیں عورت ہی ظالم ہو جایا کرتی ہے اور عورت خود ہی مظلوم ہو جایا کرتی ہے مہران اس موضوع پر مزید ہم کلام کریں گے ناصر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کشن شامل کرتے ہیں بڑی امید ہے سرکار رکھنا میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے کار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے ہمیں باد سب جا پڑا کل ان کے اوکے میں بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں قدموں میں بلائیں گے کرم کی ماشاءاللہ اللہ ماشاء ماشا کیا بات ہے مفتی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں بات کو جو آپ فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ مین ڈومیننسی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ آج مغرب یہ کہتا ہے کہ صاحب مرد جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس پہ کیا فرمائیے دیکھیے اس حوالے سے ایک بات تو میں نے وہ ڈیفائن کی کہ قذا کے اعتبار سے جو ہے مرد پہ اتنی زیادہ ذمہ دیاں نہیں ہیں اسی طرح عورت پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہے مرد اگر اس پہ زیادہ احسان کرتا ہے یا عورت اس کی خدمت کرتی ہے زیادہ تو یہ دونوں کے دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اخلاقی اصولوں کے مطابق ہے اور آخرت میں ان شاء کا سواب بھی ملے گا بالکل شکریہ دوسری بات آپ نے کہی کہ میل ڈیمونسی کے حوالے سے تو اسلام جو ہے عورت کو اور مرد کو بعض صورتوں میں برابر کا حقوق دہ رہا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے مردوں کو زیادہ دے رہا ہے اور بعضوں میں عورتوں کو زیادہ دے رہا ہے اس سے کلام کرواتے ہیں شامل کرتے ہیں ایک کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دلیش بھائی جی بات کر ہوں دلیش بھائی بات کر رہے ہیں جی میں فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی فرمائیے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تو کہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اور ایک مختصر صوقے کی جانب جائیں گے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کی اس میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے جناب سائیں سوہیر احمد ہاشمی صاحب اب میں بہت آپ کی توجہ چاہوں گا ان تمام خواتین اور حضرات کی جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کچھ سروے رپورٹس ناظین میں پیش کر رہا ہوں اور ان سروے رپورٹس میں مفتی صاحب سے محمد اس حساب سے کلام کرواؤں گا کہ دیکھیں کہ میل ڈومیننسی کا نعرہ ان سروے رپورٹس میں کس حد تک ہمیں پورا ہوتا نظر آتا ہے مفتی صاحب میں نے آپ سے جو کلیم کیا تھا میل ڈومیننسی کا کیا میں کیا کیا تھا ایک جنرلی جو کلیم ہوا کرتا ہے لیکن اس کی صداقت کچھ رپورٹس سے ملتی ہے مددگار ایک بچوں اور عورتوں کی پہلی ہیلپ لائن ہے جس نے سات سال کا ایک سروے کیا دو ہزار سے تک اس سروے کے مطابق کاروکاری کے کیسز یعنی اس میں جو خواتین کو مارا گیا اس میں پانچ ہزار کیسز جو ہیں سات سال میں رپورٹ ہوئے جو کہ اخبارات کے تلاشوں کے مطابق ہیں جو کہ 10 فیصد ہے اس کا نبے اگر آپ بڑھا دیں تو یہ پچاس ہزار کے قریب کیسز بنتے ہیں صرف کاروکاری کے دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ جو ضلع کے کی کیسز ہیں یعنی ضلع بلجبر جو عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا وہ تین ہزار آٹھ سو کیسز ہیں سات سال میں اور اس کو اگر آپ سو فیصد بڑھا دیتے ہیں جو رپورٹ کے مطابق ہے تو وہ 30 ہزار کے قریب بن جاتے ہیں اور تیس ہزار کے قریب بن جاتے ہیں اسی طرح ریپ اور مرڈر کے کی جو کیسز ہیں وہ دو سو چتیس سات سال میں اور وہ تقریباً سوا دو ہزار کے قریب ہو جائیں گے اگر ایکچوئل فگر پہ آپ جائیں گے اور جو مرڈر ہوئے خواتین کے جس میں پسند کی شادی کی وجہ سے شکو کو شمار کی وجہ سے پراپرٹی کے مسائل کی وجہ سے یا آنر کلنگ کی وجہ سے وہ تقریباً دس ہزار سات سو ہے اور اس کو اگر آپ سو گنا بڑھا دیتے ہیں تو وہ ایک لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں سات سال میں اب کلیم مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ مین ڈومیننسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن شریعت اعتبار میں میل کو ڈومینٹ تو کیا گیا ہے شریعت مطالعہ نے ڈومینٹ کیا ہے بعض معاملات میں کہ زندگی گاڑی چلانے کے لیے اگر ایک گاڑی میں دو بندے اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں ہی ڈرائیور ہو جائیں تو گاڑی نہیں چل سکتی گاڑی چلانے کے لیے ایک کو ڈرائیور بنانا پڑے گا ایک کو رہنما بنانا پڑے گا تو شریعت مطالعہ نے مرد کو ان معاملات کے اندر باہر کی جتنی ہوتی ہے اس میں رہنما بنایا مگر یہ جتنی کی جتنی باتیں کلیم کی گئی ہیں یہ ٹھیک اس کو میں حقیقت مانتا ہوں لیکن یہ اسلام کے سسٹم کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ اس کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے اسلام اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ ریڈیو چینل ہے اس کے اوپر نفریات آ رہی ہے اب لوگ اپنے سیٹس کو ٹیون نہ کریں وہاں پر تو اس, اس, اس چینل کا اصول تو نہیں ہے وہاں پہ تو نفریات جاری ہے لوگوں کی ٹیوننگ خراب ہے تو ہمارے یہاں پہ معاملہ یہ اسلام بالکل صحیح بتا رہا ہے لیکن ہماری ٹیوننگ صحیح وہاں تک, وہاں تک ہم پہنچ نہیں رہے ہیں اور دیکھیے ہمارے السلام علیکم میں جائیں گے اچھا تو یہ جائیں گے تو کس بنا کے جائیں گے آپ کہاں کر رہی ہیں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے لاہور سے بات کر رہی ہوں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی محمد عیسیٰ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان فگرس کو جو میں نے پیش کیے ہیں اور جو میل ڈومیننسی کا نارا ہے ویسٹ کی طرف سے کیا یہ جال سازی ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت نہیں سب سے پہلے جو ہے نا بنیادی وجہ دیکھنی پڑے گی یہ زنا اور یہ ساری چیزیں دیکھیے کاروباری بھی ہے مرڈر بھی ساری چیزیں موضوع صحیح بخاری کی حدیث ہے سکس تھاؤزینڈ ایٹ سیون سو سات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور شرم کی حفاظت کر لے میں جنت میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں ٹھیک بکاز اچھا اب شرمگاہ یعنی کہ زنا اور زبان زبان یعنی کہ ایک وہ عمل ہے دنیا میں جتنے بھی پوائزن ہیں آج سارے میڈیکل نے اس زہر کے علاج تلاش کر لیے لیکن زبان کہ زہر کا آج بھی علاج دریا پر بالکل اور بے حیا یہ جو زنا کا لفظ یعنی کہ یہ ذریعہ جو نکاح ہے یہ اس سے بچاتا ہے ہمیں معاشرے میں جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ عورت زانی ہے تو مار دو مرد زنا کرتا پھرے تو اس کو چھوڑ دو یہ بات ہو رہی ہے عدل کی نظام کی آپ اگر گراؤنڈ ریئلٹی میں دیکھیں تو دیکھیں آپ کے جو سوالات جی زنا بات یہ کہ جرائم ہو کیوں رہیں ہو اس لیے رہیں کہ ہم دور ہیں اتنا دور ہے قرآن اور احادیث سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب ہم فالو ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں عورتوں کے رائٹس کیا ہیں مردوں کے رائٹس کیا ہے تو یہ فگر جو آپ کوٹ کر رہے ہیں بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہیں لیکن یہ بھی کم ہے کیونکہ یہ آپ کو وہ فگر بتایا میں نے آپ سے یہ فیگر جو ہے میں نے ایکچوئل پوزیشن بتا دی کہ پانچ ہزار تین سو پینتیس کے اخبارات میں کاروکاری کیا ہے یہ پچاس کے قریب ہیں وہ فیصد کیسز اخبارات میں آتے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں مرڈر کےسز گیارہ ہزار تو یہ ایک لاکھ دس ہزار ملٹیپل دیکھے ملٹی ادروائز دیکھے نا آپ کو یہ معاشرتی پرابلم ہے ادروائز دین میں تو ایک انسان مسلمان کی بات نہیں ہو رہی سورہ ماہتا میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل یہ ہمیں کون ایجوکیٹ کر رہا ہے ہمیں دین ایجوکیٹ کر رہا ہے جب ہمیں اپنی نفس کو خوراکی نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا میرا خیال ہو گیا تھوڑا سا کہ یہ جالسازی ہے یا اس میں حقیقت ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بالکل متفق بالکل متفق ہوں جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے محمد عیشہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ معاشرہ میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے کہ نہیں اس پر مزید کلام کرواتے ہیں محمد صاحب کچھ فرما ہیں سوال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو یہاں دکھایا جا رہا ہے اور باہر اگر آپ سروے کریں مثال کے طور پر یورپ میں لے لیں تو وہاں اصل میں عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آزادی جو ہمیں بتائی جاتی ہے اس فرق کو اور یہاں کے فرق کو دیکھنا پڑے گا آپ وہاں عورت کو دیکھیں صرف اور کلچر اور آرٹ کے نام پر آزاد کہا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہاں ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے بات ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو ہمارے کلچر کو اگر اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں دین کے حوالے سے دین کے حوالے سے جو فیسلٹیز کیا گیا ہے ایک خاتون کو ایک جو اس کو حقوق دیے گئے ہیں تو وہ کسی بھی ممالک میں آپ چاہے یورپ میں چلے جائیں آپ دنیا کی کسی خطے میں بھی چلے جائیں Tôi, وہ نہیں ہے دیکھیں وہ بات تو طے ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ جو حق اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے جتنا اس کو عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا بلکہ جو رشتے دیتی ہے اس کو کے کچھ نہیں ہے لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میل ڈومنیٹنگ معاشرے کی جو بات ویسٹ کی طرف سے جو ایک بات آتی ہے کہ صاحب یہ جو پاکستانی معاشرہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروکاری کے نام پر ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کو یا ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کو یا ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا کرتا ہے یہاں پر اگر ذرا سی طرح کلامی بیوی سے ہو جائے تو وہ کے جو اس کے کو جو ہے وہ برباد کر دیا کرتا ہے اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا کرتا ہے ایون ڈاوری کے نام پر آپ دیکھیں جہیز کے نام پر جو ہے وہ اس کو آگ لگا دیا جاتا ہے تو میل ڈومنیٹنگ معاشرہ اس لیے کہتے ہیں ویسٹ والے کیا یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ صحیح ہے وہ بات دیکھیں یہ جونید بھائی جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ چند ایک واقعات ہیں اور پندرہ کروڑ کے عوام میں یہ چند ہزار کے واقعات یہ پوائنٹ زیرو زیرو زیرو ون پرسینٹ پہ نہیں بنائیں گے اب پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹیج بھی جو چیز نہیں ہو رہی ہے اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے الزام لگا دینے کا میل ڈومیننسی ہے یہاں پر اس کے مقابلے آپ یورپ کو دیکھیے ہمارے یہاں پر تو آپ نے سات سال میں پچاس ہزار زنا بتایا ہے وہاں پر ہر روز جو ہے پچاس لاکھ زنا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ میل ڈومیننٹ ہوا ہے یہ زیادہ میل ہے وہاں فیشن ہے اس کو زنا کو وہاں ہائی لائٹ کیا ہی نہیں جاتا کیونکہ زنا تو وہاں فیشن کے طور پہ کیا جا رہا ہے میں بات اس کی کر رہا ہوں یہاں اگر آپ چار دس واقعے دیکھتے ہیں تو آپ کو میڈیا وہاں اٹھا رہا ہے جو وہاں عام چیز ہو اس کو وہاں کا میڈیا کیوں ڈی ایک بات بتائیے وہ ویسٹ جو عورت کو ایک ربڑ بیبی کی طور پہ یوز کر رہا ہے یا ایک ٹوائے کی طور پہ یوز کر رہا ہے یا ایک پپٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے وہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو یہاں کی عورتیں اس کے ساتھ آواز کیوں بلاتی ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں بیسیکلی میڈیا دیکھیے خاتون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ سورہ نور کی ایک آیت ہے آپ سر پہ دوپٹہ لے لیں ٹھیک ہے وہ مانتی ہے دین میں ہے لیکن وہ گلے میں لٹتا بھی ہے اس کو حرام بھی سمجھ رہی ہے جس کو اللہ سبحان و تعالیٰ ہلال کریں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ خواتین تو فالو کریں گی جو ایمان والی ہے اور کبھی بھی آپ کو اس ماحول میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتی وہ تو بات یہ ہو رہی ہے جہاں یورپ کی بات کرتے ہیں یورپ کے حقوق کیا ہے زنا کیا قتل کیا میں اگر آپ کو وہاں کی ہسٹری دے دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں تو ہم ان مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ اگر آپ زنا کا ریشو لے لیں تو جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ابھی تک وہاں پہ چتیس ہزار زنا ہو چکے ہوں گے ہر سیکنڈ کے بعد آپ کا تین گھنٹے کا پروگرام ہے آپ قتل کے مرڈر وہاں کے اگر آپ دیکھ لیں تو بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میڈیا کنٹرول میں ہے ہمیں وہ تصویر دکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ عورت کی آزادی عورت کی آزادی مطلب آزادی کیا یہی ہے ایک عورت کی کہ ہم اس کو کلر اسکرین پر نچائیں ہم اس کو جو ہے وہ آ, جا کر ڈانس کروائے وہ تو ماں بہن کا ڈانس دیکھنا بھی بنا نہیں سمجھتے تو ہم بات کریں دین کی کہ ہمارے اللہ سبحانہ نے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں کیا بتایا ہے تو وی آر باؤنڈ مطلب ہم باؤنڈ ہیں کہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جی باہر کا کلچر جو ہے وہ اس کو عورت کی آزادی کہتا ہے ارے اسلام سے زیادہ آزادی کس میں ہے آپ کو کہ آپ کو چار بیواری کا تقدس دیا ہوا ہے عورت کی نسوانیت جو ہے اس کا احترام عورت میں یعنی آپ کے خیال میں آزادی یہ ہے اس سے کے کوئی آزادی نہیں کوئی بڑھ کے آزادی نہیں ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ جس آزادی کا تصور ویسٹ دیتا ہے اور آج عورت اس کو فالو کر رہی ہے کیا اس کا حق ہے یا مطلب اس کو وہی اپنے آپ کو ایک کمپائل کر کے رکھنا چاہیے وہاں پر آزاد بے حیائی اور بے شربی کا دوسرا نام آزادی رکھا ہوا ہے وہاں پر تو یہ تصور ہے کہ کوئی لڑکی باریک کنواری ہو ہی نہیں سکتی ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ہر لڑکی بارش ہوتی ہے اور کماری ہوتی ہے الحمدللہ لندہ اتنا بڑا فرق ہے ٹھیک نازرین بڑا ہی لطیف اور کچھ عجیب و غریب سموضوع اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے ان کی ٹرانسمیشن اور آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا آخر میں جملے آپ خواتین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے بہت مختصر دو جملے بات کرتا ہوں ہمارے وہ لوگ جو مشرق میں رہ کر مغرب زدہ ہیں تو ان سے یہ کہوں گا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب نہ قوم رسول حاش میں بے شک اور آپ کیا فرمائیں محمد عیشا صاحب بس اللہ سبحانہ و خواتین ہوں یا مرد ہوں جو ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پہ ہماری زندگیوں کو گزارے باقی سب آنکھ کا دھوکہ ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آخر میں انشاءاللہ شاء صاحب آپ سے ناطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے نازن بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ موضوع تھا اسلام کا کیا اعزاز اور کیا انعام ہے خواتین کے لیے نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار ناظرین جب یہ عورت پیدا ہوتی ہے کسی گھر میں تو ذرا تصور تو کریں کہ وہ بیچی ہوتی ہے بیچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی صورت بنا کے بھیجا ہوتا ہے جب اس کے درجے کو اور بلند کرتا ہے تو اس کو بہن بنا دیا کرتا ہے اور اس بہن میں ہمیں الفت بھی نظر آتی ہے اور اس بہن میں ہمیں دعا ہی دعا بھی نظر آتی ہے اور تھوڑا سا جب اسے اپ گریڈ کیا جاتا ہے تو اسے بیوی بنا دیا جاتا ہے اور بیوی ناظرین ایک بہترین رفیقہ اگر بن جائے تو اس کی شکل میں مجسمہ ہمیں محبت ہی محبت نظر آیا کرتی ہے اور اس بیوی بی کو جب اور اپ گریڈ کیا جاتا ہے یعنی اور جب فضیلت عطا کی جاتی ہے تو اسے ماں کے رتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے اور جیسے ناظرین وہ ماں کے رتبے پر فائز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر و تلے جنت کو کھڑا کر دیا کرتا ہے یعنی اسے جنت ہی جنت بنا دیا کرتا ہے آئیے ناظرین اب ذرا دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے کلچر کی بات کرتے ہیں بڑی تہذیب بڑے تمدن کے دعوے کرنے والوں کی بات کرتے ہیں میل ڈومیننسی کے نعرے لگانے والوں کی بات کرتے ہیں اور ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو آزادی پر بڑا غور کیا کرتی ہیں ارے جائیے مغرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کو کھنگال کے دیکھیے اور بڑے بڑے کتب خانوں کو اٹھا کر دیکھیے اور جائیے ان تمام خواتین کو ایک مرتبہ پکار کر دیکھیں جو خواتین کی آزادی کا علم اٹھا کر چلا کرتی ہیں ارے اس سے بہتر قدس اور اس سے زیادہ پرسٹیجیس وے میں کس نے کس کو ڈیل کیا ہوگا کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ردبوں کو بلند کیا کہ اسے بیٹی بھی بنایا اسے بہن بھی بنایا اسے بہو بھی بنایا اور اسے ماں بھی بنا دیا ہے آج کا مشرق اور آج کا مشرقی معاشرہ اور دین اسلام نے تو دراصل عورت کو پروٹیکشن دی ہے اور اس کو ایک شیلٹر دیا ہے کہ آؤ آ کے صاحبان تلے شیلٹر تلے اپنے آپ کو جمع کر لو تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو جائیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو پردے کے تقدس کی بات ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس پردے کا اہتمام کرے ارے عورت تو نام ہے چھپانے کی شہ کا عورت نام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سبا کی پری بنا کے چلی جائے ارے عورت نام ہے چھپا کے رکھنے والی شے کا عورت نام نہیں ہے کہ اسے شمع محفل بنا دیا جائے جائیے مغربی تہذیب کو اپنا دم بھننے دیجیے اور وہاں کی خواتین کو ایک پپٹ کی صورت میں ایک کھلونے کی صورت میں ایک ربر بیبی کی صورت میں انگریزوں کو استعمال کرنے دیجیے لیکن اگر ہم ہماری طرف آ کر بات کریں گے اور اپنی بات کریں گے تو واللہ ہم اپنی خواتین کے تقدس اور اس کے احترام کو کبھی ختم نہ ہونے دیں گے اس لیے کہ ہماری خواتین تو ہماری بیٹیاں بھی ہیں ہماری بہنے بھی ہیں ہماری بوے بھی ہیں اور بے شک ہماری ماں بھی ہیں کہ جس ماں کے پیروں تلے اللہ تعالی نے جنت کو مکمل طور پر قائم کر دیا ہے ناظرین آج صرف ایک گزارش کروں گا کہ آئیے اس دور کو دیکھیں کہ بی, بی آسیہ رضی اللہ تعالی انہا کیا کرتی رہی ہیں آئیے ذرا بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا کے کردار کو دیکھیں آئیے ذرا بی بی خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کے کردار کو دیکھیں آئیے ذرا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے کردار کو دیکھیں اور آئیے خاتون جنت بی بی فاطمت الظاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے کردار کو دیکھیں کہ یہ وہ کردار ہیں جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل میں عورت جو ہے وہ یہی ہوا کرنی ہونا چاہیے آئیے. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ان پیارے سے قبولیت کے لمحات میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک مختصر سے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اقبال حاضر خدمت ہے اس حساب ایک کوشچن ہمارے پاس رہ گیا تھا میں چاہتا ہوں بہت ضروری ہے اس میں وضاحت ہو جائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواتین یعنی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی کیا فرماتے ہیں یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے وہ امال بھی بتا دیے فرمائے کہ ایک دوسرے کو لانا تو بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خاندان والوں کو یا اپنے شوہر وغیرہ کا ناشکرپن کرتے ہیں اللہ وہ یعنی ان وجوہات کے بنا پہ وہ جانب رسید کی جائیں گی ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور جناب سائیں صحیح راشمی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار ان پیارے اور قبولیت کے خوبصورت سے لمحات میں با مدینہ صلی اللہ میری کو. صلی اللہ میری کو. صلی اللہ میری کلے کو صلی اللہ عالم کے صدقے میں اڑتی ہوں ہر سو سلے میرے کو کلے آلہ میرے کو سویرے جیت نبی کے گاؤں یاد جب جی با نگر پل پل نیر بہاؤ مولا پل پل نی بہاؤ آپ کے نیلو سے ہوتا دل میرا مسرو لے آلا میری کو میں جگاؤ ماشا. سب کے سوئے سلے اللہ میرے کو مولا سلے اللہ میرے کو مولا سلے کو مولا جنت مل جاتی آجاب ہے عزت و عظمت متو رت اور راحت مل